بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ہامین والکتاب المبین ہامین کتاب روشن کی قسم ان جعلناه قرانا عربی لعلکم تعقلون کہ ہم نے اس کو قران عربی بنایا ہے تاکہ تم لوگ سمجھو و انہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم اور یہ بڑی کتاب یعنی لوح محفوظ میں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 کم او من نبی فن اولی <الْأَوْلِين> اور ہم نے پہلے لوگوں میں بھی بہت سے پیغمبر بھیجے تھے وَمَا مِن إِلَّا كَانُوا بِهِ <يَسْتَحْزِئُون> اور جو پیغمبر بھی ان کے پاس آتا تھا تو وہ اس سے ضرور تمسخور کرتے تھے فَأَهْلَكْنَا أَشْدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ تو جو ان میں سخت زور والے تھے ان کو ہم نے حلاک کر دیا اور پہلے لوگوں کی حالت گزر چکی وَلَئِن سألتہم من خلق السماوات والارض لیقولن خلقہن العزیز العلیم اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو کہہ دیں گے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 جک منل فل کی ول نام تھو کب اور وہی تو ہے جس نے سب چیزوں کے جوڑے بنائے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 جالو لہ بز انفور اور انہوں نے اس کے بندوں میں سے اس کے لیے اولاد مقرر کی بے شک انسان سراسر نا شکرہ ہے ام خود میں اخرو کو بناتی ہوں اخلین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 شہید اور انہوں نے فرشتوں کو کہ وہ رحمان کے بندے ہیں اس کی بیٹیاں کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت حاضر تھے ہم قریب ان کی شہادت لکھ لی جائے گی اور ان سے باس پرس کی جائے گی ما لهم بذلك من علم انهم اور کہتے ہیں کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کو نہ پوجتے ان کو اس کا کچھ علم نہیں یہ تو صرف اٹکلیں توڑا رہے ہیں ام اتيناهم كتابا من قبلهم به مستمسكون یا ہم نے ان کو اس سے پہلے کوئی کتاب دی تھی کہ یہ اس سے استدلال کرتے ہوں بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّتٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُحْتَدُ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 كيف كان المكذبين تو ہم نے ان سے انتقام لیا سو دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا وہ قال ادرو ہی ملی ابی و قومی برو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 اور یہی بات وہ اپنے بعد اپنی اولاد میں چھوڑ گئے تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع رہیں بل جاءهم الحق وَرَسُولٌ مُبِينٌ بات یہ ہے کہ میں ان کفار کو, کو اور ان کے باپ دادا کو معلومتا دیتا رہا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 وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم اور یہ بھی کہنے لگے کہ یہ قران ان دونوں بستیوں یعنی مکہ اور طائف میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہ کیا گیا هم يقسمون رحمة ربك نَحْنُ قَ سَمَّا بَيْنَهَُّا عيشَتَهُم فيِي الحياتةِ الدُّنْيياَا وَرَفَعمَا بَعْضَهُم فَووقَ ب بعدعْضٍ دََجاتِ لاتَّخِذَ بَعُْهُم بَعضًا سُخْرِييا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْر مِنَّا يَجَمَعُون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 حَتَّىٰ اِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينَ <تصفيق> یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو اس شیطان سے کہے گا کہ اے کاش مجھ میں اور تجھ میں مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا تو بہت برا ساتھی ہے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 نسین بولا تو کیا تم بہرے کو سنا سکتے ہو یا اندھے کو رستہ دکھا سکتے ہو اور جو کھلی گمراہی میں ہو اسے راہ پر لا سکتے ہو سب بِكَ کا سن ہوں پھر اے پیغمبر اگر ہم تم کو اٹھا لیں تو بھی ان لوگوں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے او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 بے شک تم سیدھے رستے پر ہو سلوم اور قرآن تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے نصیحت ہے اور لوگوں تم سے ضرور ام قریب پرسش ہوگی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 وَلَقَدْ مُوسَى إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ اور ہم نے موسا کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا کہ میں پروردگار عالم کا بھیجا ہوا ہوں فلم پھر جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آئے تو وہ ان نشانیوں پر ہنسنے لگے او من من إِلَّا اللہ أَكْبَرُ مِنْ ہیں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 وَنَادَا فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ اور فیرون نے اپنی قوم سے پکار کر کہا کہ اے قوم کیا مصر کی حکومت میرے ہاتھ میں نہیں ہے اور یہ نہریں جو میرے محلوں کے نیچے بہر رہی ہیں میری نہیں ہے کیا تم دیکھتے نہیں؟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 کہیں بہتر ہوں فل الٹیا ہی مکوتری نی پھر اس پر سونے کے کنگن کیوں نہ اتارے گئے یا یہ ہوتا کہ فرشتے جمع ہو کر اس کے ساتھ آتے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 پھر جب انہوں نے ہم کو خفا کیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان سب کو ڈبو کر چھوڑا فَجْعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ سو ان کو گئے گزرے کر دیا اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بنا دیا وَلَمَّا بُلِبَ بَبْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ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 اور اگر ہم چاہتے تو تم میں سے فرشتے بنا دیتے جو تمہاری جگہ زمین میں رہتے وہ اندرو تم مستقی اور وہ یعنی عیسی قیامت کی نشانی ہے تو کہہ دو کہ لوگوں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 رکمر بل الله اللہ <وَأَطِيعُونَ> اور جب عیسیٰ نشانیاں لے کر آئے تو فرمایا کہ میں تمہارے پاس دانائی کی کتاب لے کر آیا ہوں نیز اس لیے کہ بعض باتیں جن میں تم اختلاف کرتے ہو تم کو سمجھا دوں تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانبی تم مستقی کچھ شک نہیں کہ اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے پس اسی کی عبادت کرو یہی سیدھا رستہ ہے فاختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم اليم پھر کتنے فرقه ان میں سے الگ الگ ہو گئے سو جو لوگ ظالم ہیں ان کے لیے درد دینے والے دن کے عذاب سے خرابی ہے هل یوم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 تحظن میرے بندو آج تمہیں نہ کچھ خوف ہے اور نہ تم غمناک ہوگے جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور فرما بردار ہو گئے ادو رزو کم تو ان سے کہا جائے گا کہ تم اور تمہاری بیویاں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 تمہارے امال کا سلا ہے لکھوم فی ہوں کسی اور یہاں تمہارے لیے بہت سے میوے ہیں جن کو تم کھاؤ گے انجری مین جہن خالی دون اور گنا کار یعنی کفار ہمیشہ دوزخ کے عذاب میں رہیں گے لا عنهم وهم فيه جو ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ اس میں نا امید ہو کر پڑے رہیں گے وما هم اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے اور وہ پکاریں گے کہ اے مالک اے دو کے نگراں تمہارا پروردگار ہمیں موت دے دے تبھی وہ کہے گا کہ تم ہمیشہ اسی حالت میں رہو گے لک جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ بل ہکی لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ہم تمہارے پاس حق لے کر پہنچے لیکن تم میں سے اکثر حق سے ناخوش ہوتے رہے ام مبرمون کیا انہوں نے کوئی بات ٹھہرا رکھی ہے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 آسمان اور زمین کا مالک جو عرش کا بھی مالک ہے اس سے پاک ہے فَذَرْهُم حَتَّى يَوْمَهُمُ الَّذِي تو ان کو بک بک کرنے اور کھیلنے دو یہاں تک کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کو دیکھ لیں ملانی <الْعَلِيمُ> اور وہی آسمانوں میں بھی معبود ہے اور وہی زمین میں بھی معبود ہے اور وہ حکمت والا ہے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 اور بسا اوقات پیغمبر کہا کرتے ہیں کہ اے پروردگار یہ ایسے لوگ ہیں کہ ایمان نہیں لاتے فصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون تو اے پیغمبر ان سے منہ پھیر لو اور سلام کہہ دو ان کو انقریب انجام معلوم ہو جائے گا